بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکات مرتبی حضرت سگنئی معصومی شاست پہ تمام خارہ نگراں میں آپ سب کو شموسلت کا سلسلہ درس درس نمبر چار باب و صفحہ نمبر اٹھائیس سطح نمبر ایک سے شروع ہو رہا اور نماز کے مختلف اوقات سے متعلق بقیہ بحثیں چل رہا ہے تو حضرت حسرت محمد عرباش فرماتے ہیں وہ فی اوقات علمشکو کا دکھا لوگوں کو مشترک وقت بتا دیا زور اور اثر کا مشترک بات کیا ہے مختص وقت کیا ہے اور افضل وقت کیا ہے تین اصطلاحات نمازوں کے وقت کے حوالے سے ہمارے ایشیا میں بھی ایک مختص وقت ہے ایک مشترک وقت ہے مشرق وقت میں ظہر دونوں پر سکتے ہیں مختص وقت میں جس نماز کا ہے وہ صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں باقی افضل وقت ظہر کا اپنے ایک افضل وقت ہے عصر کا اپنے افضل وقت ہے عرب کا اپنے افضل وقت ہے, ہے، ایشیا کا اپنے افضل وقت ہے وہ بھی ہم نے آپ کو جو بتایا جو نارمل جو کا ذکر ہو چکا ہے وہ افضل وقت ہے باقی مجبور موقعوں پر انسان جو ہے ظہر کو آسر کے ٹائم پہ یا آسر کو ظہر ظہر کو عصر کے ٹائم پہ یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں اس طرح کو اس کو ہوتے ہیں ظہر عصر کو اور اس طرح سے ہاں جی مجبور موقعوں پہ پڑھ سکتے ہیں ضروری کام ہو دور نہ نزی سفر ہو یا کبھی کوئی بھی وجوہات ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا ہمارے شقیق روشنی میں مشترکہ وقت بھی ہے اس میں آپ نے جو نماز پڑھا وہ نماز بالکل صحیح ہے لیکن افضل وقت میں پڑھنے میں سواب زیادہ ہے اجر زیادہ ہے اس کے اس میں پڑھنے کی عادت کریں تو ہمارے گناہوں کی بخشت زیادہ ہوگی نماز کو سواب اجر زیادہ ملے گا خواران گرا میں اب باقر یہ کبھی بات البتہ آج کل کے دور میں تو گڑی کا دور ہے آج کل ہاں جی ٹائم ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کون سی نماز کا ہوا نہیں ہوا پہلے زمانے میں تو سورج کو دیکھ کر ہی ٹائم کا اندازہ ہو جاتے تھے اس لیے جو ہے ان اوقات میں موسم ساورات کو ستاروں کو دیکھ کر ٹائم پتہ کرتے تھے دن کو سورج کو دیکھ کر ٹائم پتہ کرتے تھے ان اوقات میں یقینا یہ مسائل پیش آتے تھے تو متعین وفیل اوقات کے تھے ان باتوں میں کہ وقت ہوا ہے نہیں ہوا ہے مشکوک ہے کس وجہ سے بلغیمی بادل کیوں وجہ سے جیسے دن کو رات کو دونوں کو رات کو بادل چائے جائے تو ستاروں کو کچھ پتہ نہیں چلتا جن کو بادل ہو تو سورج کا پتہ نہیں چلتا فرمائے و اوقات مشکوکت بے ذیمی بادل کے غیم بادل کو بولتے ہیں بادل کی وجہ سے مشکوک اوقات میں کی نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا ہے تو اس سورج میں فرماتے ہیں تاخیر و صبح, صبح کی نماز کو تھوڑا دیر سے پڑھیں اور زہری زہر کی نماز کو اور مارف مارف کی نماز کو تھوڑا دیر سے پڑھیں کیونکہ صبح کی نماز میں ممکن ہے ابھی رات ہو صبح داخل نہ ہوا ظہر کے ٹیم میں بھی ابھی ممکن ہے ظہر داخل نہ ہو غرب کے ٹیم میں ممکن ہے ابھی وارف داخل نہ ہو ویسے ہوا تاریخ ہوا ہو بادل کی وجہ سے اس لیے ان نمازوں کو تھوڑا تاخیر سے پڑھیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ان کا وقت داخل ہو چکا ہے تاخیر کا یہ مطلب نہیں اتنا تاخیر کریں وقت نکل جائے ہاں جی لیکن تھوڑا تاخیر کے آپ ہو جائیں کہ وقت داخل ہو چکا ہے اس لیے تو ان تین نمازوں میں صبح ظہر اور معرب میں تھوڑا سا تاخیر سے پڑھیں کہ آپ کو یقین ہو جائے وقت ہو چکا ہے وہ تعدیم العشاء ہے لیکن عیشا کی نماز کو تھوڑا جلدی پڑھیں یعنی اتنا دیر کریں کے کہیں صبح نہ ہو جائے اس کا یہ اتنا دیر کریں انتظار کر کے کہ صبح نہ ہو جائے تو تعدم اور عشاء کو تھوڑا جلدی پڑھیں ولاشری عصر کو بھی تھوڑا جلدی پڑھیں کیونکہ ہو سکتا ہے معروف ہو جائیں آپ تاخر کریں تو معروف ہونے کا خطہ ہے اس لیے تعدم العشاء ولاصری عشاء اور عصر کو تھوڑا جلدی پڑھنا ثواب بہتر صورت ہے یعنی پہلے تین نمازوں کو ہاں جی صبح ظہر اور کو تھوڑا جلدی پڑھنا اور ایشا اور عصر کو تھوڑا داخل سے پڑھنا یہ بہتر صورت ہے تاکہ آپ کو نماز کے داخل ہونے میں یقین ہو اور نماز کے وقت نہ گزرنے کا بھی یقین ہو وہل آزمین تل و الامکن تل زمان کی جمع ہے امکنا مکان کی جمع ہے ہار گرم فی میں اس کا مطلب کیا یعنی گرم ہار کو ترجمہ پہلے کریں گرم آزمینہ وقتوں میں امکنا جگہوں پر گرم وقتوں جیسے گرمی کا موسم میں جگہ جیسے پنجاب وغیرہ میں ہاں جی بہت شدید گرم ہے تو گرم جگہوں پہ جو شدید بہت زیادہ گرم و جگہوں و وقتوں اور جگہوں میں ہاں جی زہر کی نماز کے بارے میں خاص طور پر البراد بل ظہر ہے زہر کو تھوڑا سے موسم ٹھنڈ ہونے پہ پڑیں یعنی یوں سمجھو گیا کہ دو بجے پڑھیں ڈیڑھ بجے پڑھیں بالکل اول باغ میں جہاں شدید گرمی ہو اس وقت نہ پڑے یہ فرمانا چاہتے ہیں زہر کو تھوڑا سا ہاں پہلے زمانے میں چونکہ مسجدوں میں کوئی پنکھا کے انتظام نہیں ہے کچھ نہیں تھا تو یقیناً شدید گرمی ہوتی تھی تو نماز پڑھنا مشکل ہوتا تھا این زہر کے ٹائم پہ سورج سورج کے شدید گرمی کا اوقات ہوتا تھا اس وجہ سے شریعت نے یہ تھوڑا سہولت دے دیا ہے آج کل تو ہاں جی مساجد میں اسی لگا ہوا ہے پنکھے لگا ہوا ہے لہٰذا کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے تو اس میں زہر کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے تک رہنے کا البتہ آنے جانے کے راستوں کا میں جو گرمی کا احساس ہے وہ البتہ پھر بھی ہے اس لیے جو ہے گرمی کے موسم میں آپ فرماتے ہیں زہر کو تھوڑا دیر سے پڑھیں یعنی بالکل این اول میں نہ پڑھیں تھوڑا سا موسم ٹھنڈ ہونے دیں تو یہ بھی بہتر صورات واجب حکومتیں ہیں بہتر صورت وہ ثواب میں آتے ہیں بہتر صوراتے تو ہاں جی تو ہمیں وفیل عظمین تل و امکن تل حالتیں گرم اور جگہوں پہ البراط بے زور کو تھوڑا سے موسم ٹھنڈ ہونے پہ پڑے اور اولوقت میں گویا کہ تاخیر کرنے میں بہتر ہے مگر کوئی پڑھے تو ادا نہ ہونے والی ایسی بات ادا بالکل ہے جب بھی آپ وقت دار کے بعد پڑے پڑے اور بہتر سرخ بتائے آوازی سہولت کے لیے خوب. اب آگے فرماتے ہیں اگر بادل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بارش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے موسم ہے ایسا وقت بالکل موسم صاف ہے تو پھر نمازوں کے لیے کیونکہ آپ کو شروع میں ایک چیز پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم نمازوں کی پابندی کرو خصوصاً نماز وسط کی کھاتا ہے اس کی زیادہ اہمیت اب نماز وسطی کو حاصل کرنے کے لیے جو زیادہ سوب نماز کو ادا کرنے میں ہاں جی بعض علماء اسلام نے تو اپنے فقری کتابوں میں وقت تائین کیا کسی نے کہا اصر ہے کسی نے کہا معرف ہے کسی نے کہا زور ہے کسی نے صبح اس طرح مختلف کھولیں شاشید کسی ٹیم کو کسی ایک وقت کو محتاث نہیں کریں آپ فرماتے ہیں ہر ہاں نماز کو اس کی درمیانی وقت میں پڑھیں ہاں جی نہ بہت جلدی وقت ابھی ہوا نہیں ہے اب تجب میں پڑھیں جلدی پڑھیں نہ اتنا تاخیر کریں کہ سست ہو جائے کہ آخر وقت تک رکھیں نماز بلکہ ہر نماز کو اس کے درمیانی وقت میں آپ پڑھتے رہیں اور پھر نماز کو جائے بالکل نہ بہت جلدی جلدی کہ نماز ناخذ ہو جائے نہ اتنا لمبا کریں کہ سستی چڑھ جائے تو اس لحاظ سے بھی آپ درمیانہ روش کو اختیار کریں تاکہ نماز کی کیفیت اچھا ہو وعد کے لحاظ سے بھی آپ درمیانہ وعدہ اختیار کریں کہ یہ وقت یقیناً داخل ہوا ہو اور نکلا تو پھر آپ کو ضرور نماز وسطی مل گیا پرمت ہیں علم یقین کا ذالیٰ اگر ایسا نہیں ہے بادل وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے وقت مشکوب نہیں ہے صبح اصواب الاوقات تو بہترین وقت نماز پڑھنے کے لیے سب سے مناسب ترین وقت نماز پڑھنے کے لیے اوسط ہوا ہر وقت کی درمیانی وقت ہے ہاں کہ آپ کو بولے نہ بالکل ابتدا میں ابھی وقت ہوا ہی نہیں اس وقت بھی نہ پڑھیں آخر وقت بھی نہ رکھیں بس یقیناً وقت داخل ہونے کے بعد ہم پانچ دس منٹ بیس منٹ انتظار کے بعد پڑھیں تو اس کے درمیانی وقت ہے تو لہٰذ فرماتے ہیں فین کن تہ اگر آپ پڑھتے رہیں اپنے نمازوں کو فرائض کو فرائض کو فن کن فرائض اگر آپ پڑھتے رہیں نماز اپنے فرض نمازوں کو پھر اوساط الاوقات درمیانی وقتوں میں نماز کے درمیانی وقتوں میں بلا تاجل مخلل اس بات کا دو تجمہ ہے ہاں جی ولاد تجویز ہوتا ہے تو کہ ان بلا اتنی آپ جلدی بھی نہ پڑھیں نماز کو کہ ابھی وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس شک کی حالت میں وہ بھی نہ پڑھیں اسے اوسع اوقات کے تشی۔ ولاد تجویل ان اور عورتیں اتنا جو ہے آپ نماز کو پڑھنے میں تاخیر کریں طول دیں یعنی تاخیر کریں کہ آپ کے لیے بوریت کا سبب بن جائے ملال ہو جائے سست پڑ جائیں یہ بھی نہ کریں تو اس لحاظ سے اس کے وقت کے درمیان وقت فرصت کو بتانے کے لیے ہوگا تو اگر اس طرح پڑھیں گی اس کے درمیان اوقات میں پڑھیں نہ بالکل جلدی پڑھیں کی وقت ہوا ہے نہیں ہوا ہے نماز کے وقت میں پھر خلل نہ جائے نہ اتنا تھکا دینے والی تاخیر آخر وقت تک رکھیں تدویل ممل ہے ہاں سستی پیدا کرنے والی توالت تو کے بھی تک بھی نہ پہنچیں اتنا آخر وقت تک بھی نہ رکھیں تو اسب تصلا الوشتہ تو آپ نے پالیا درمانی نماز بلا رن بزون کسی شک کے ولا بن اور نہ بزون کسی ایب کے یعنی مسئلہ یقین کے ساتھ آپ کو نماز وسطیٰ مل گیا اگر آپ نے ہر نماز کو اس کے درمیانی وقت میں پڑھتا رہا کہ وقت یقیناً داخل ہوا ہے نکلا نہیں تو ایک تجمہ اس کا یہ ہے کہ بلا تاجیل مخل و اللہ تاجیلمل کا ایک معنیٰ ہے اس کے وقت سے مربوط ہو ہاں جی کہ وقت جو ہے درمیان وقت میں پڑھیں نہ بہت جلدی پڑھیں ابھی وقت ہوا ہے نستاذہ ذب کے وقت میں کہ مخلۂ نواز کے وقت میں اور نہ جو ہے آپ اتنا تاخر کریں آپ کے لیے بہت بن جائے ایک تجمہ یہ دوسرا تجمہ یہ کہ بھائی پہلے وقت کو تو پہلے بیان ہو گیا ہاں جی پہلے بیان ہو گیا کہ بھائی جو ہے اب ساتھ میں پڑھ لیں تو لہٰذا یہ اس کی نماز کی کیفیت مربوط ہے اور پھر نماز اتنا جلدی جلدی بننا پڑے پڑیں یعنی ایک تو وقت کو ہم نے وقت اختیار کیا تو وقت کے لحاظہ آپ کو صحیح وقت مل گیا پھر نماز کی اپنی کیفیت بھی نماز نہ اتنا جلدی جلدی پڑھے نماز کے اندر خلل آ جائے رکو سجو قیام کو تو مانے ان میں اور نماز کو اتنا آرام سے پڑھے طول دے حسن امام کے لے لوگوں کے لیے تھکاوٹ اور سستی کا باعث بن جائے حصن امام کے لئے اس طرح بھی نہ کریں بلکہ درمیانہ رفتار میں پڑھیں روش پہ پڑھیں تو خود کے لیے آسانی ہو معمومین کے لیے آسانی ہو اس میں بوریت کا سبب نہ ہو تو پھر اس طرح سے وقت بھی آپ کو صحیح مل گیا نماز کے آپ نے درمیانہ کیفیت میں پڑھ لیا تو آپ کو نماز کی باطن ثواب کے لحاظ سے بھی اور وقت کے لحاظ سے بھی آپ کو نماز وسطہ مل گیا ہر دونوں زاویے سے مکمل ہو کر تو یہ ایک ترجمہ بھی ایک ہے تو یہ بھی صحیح ہے یہ ترجمہ بھی صحیح ہے تو اس میں کوئی حلط نہیں دونوں ملادین مقصد یہ کہ نماز کو آپ شکے حد میں پڑھیں جلدی جلدی بھی نہ پڑیں اتنا سوس ہونے والی سست رفتاری سے بھی نہ پڑھیں یہ خاص طور پر امام کے لیے اس کی خاص طور پر نصیحت ہے اور باقی وقت جو ہیں درمیانے وقت اختیار کریں گے تو آپ کو نماز وشتہ مل ہی جائے گا باقی فرماتے ہیں کون کون سی نمازوں میں نماز پڑھنے وقتوں میں نماز پڑھنا مخروح ہے فرماتے ہیں ولاوقات المخروحۃصلاۃ یعنی کہ اس وقت میں نماز پڑھنا آپ کو ثواب کم ہے ہاں اس وقت میں نماز نوافل پڑھنا ثواب کم ہے تو اُس وقت میں ہم نہ پڑھیں ولاوقات المخروحت ہاں جی وہ وقات جس میں مخرو الاثلاۃ نماز کے لئے فی ائی بقاطمین البقہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بقت منل بکار دنیا کے بقوں میں سے کوئی بھی بخار حصوں میں سے کوئی بھی حصہ. دنیا کے کسی میں حصے میں جو ہے مقلوع اوقات کیا ہے یہ ہی نہ طلوع شمس ایک تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کے جسم جو ہے طلوع ہو رہا غات نہ چم روق سے فوقی واقع سورج شارین چوک سورج طلو ہو رہا اس کے جسم نکل رہا ہے زمین سا بھی وہ وقت وہی نہ غروب اور سورج جب غروب ہو رہا اس کے جسم گاؤں میں جیسے اب دستے چھت جی؟ وہ وقت چاہے معاشرت کا جو روشنی ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو وہ اے نے جو ہے غروب کے وقت اور اے اے طلوع کے وقت یہ دو وقت مغروع ہیں وہ اے نستے وا اور سورج بالکل آسمان کے سینٹر میں پہنچے اور ماہر طرف ڈھالا نہیں ہے ظائل نہیں ہوا این سینٹر کے بعد ان تین اوقات میں نماز پڑھنا دنیا کے کسی بھی کونے میں مغروع ہے کیوں مغروح ہے فرمان لنف حاض ال اوقات کیونکہ ان اوقات میں نماز پڑھ پر... چونکہ ان اوقات میں غیر الملت الاسلامیہ اسلام کے علاوہ دوسری ملتیں یعنی دوسری مذاہب یعنی جیسے یہود نسرا بت پرس وغیرہ وہ لوگ یتا بدونہ وہ پرستش کرتے ہیں اسلامہ اپنے بتوں کی تو ان اوقات میں جو اے نئے اے زوال کے وقت اے نئے طلوع سورج اے نے غروب سورج کہ وغیر یہ لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں اپنے بتوں کی لہٰذا ہمیں انہیں عبادت اوقات میں اللہ کی عبادت کرنے سے منع فرمایا منع کرنے کی وجہ کے پل و ہونے کی وجہ لی و ہیں ان سے مشابہت کی وجہ سے ہے کیونکہ غیر اسلامی ملتا سے مشابہت بھی صحیح نہیں ہے کہ ہمارا اپنے وقت و اپنے واتوں تو اس میں کراحت کی بنیادی وجہ ان سے مشابہت کی وجہ سے تو ان اوقات میں نہ فرائش پڑھنا ہے نہ ناوافل پڑھنا کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے ہاں جی ان اوقات میں ان یہ جو تین مقروع اوقات ہیں ان میں فرائض بھی نہیں پڑھنے نوافل بھی نہیں پڑھنے کوئی بھی نماز نہیں پڑھنے ہے لیکن وہ بعد صلاط صبح ہے لیکن صبح کی فرض نماز کے بعد اور عاصر کی فرض نماز کے بعد غیر الفرائض فرض نمازوں کے علاوہ یعنی اگر آپ کا قضا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نوافلات پڑھنا مقروع حیط العضن وہ بھی مقروع ہے ہاں جی وہ بھی مقروع ہے تو یہ آپ کو کل اوقات کو بتا دیا ایسے درس میں کہ کون کون سے وقت مخلوع اس میں نماز پڑھنا اس کے علاوہ مشکوک اوقات میں ہم نماز کیسے ادا کریں گے یہ بھی آپ کو بتا دیا باقی انشاءاللہ شاء اللہ درس کے چلتا رہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ہم سب کو اللہ دین فاہمی کے توفیق ادا کرے دین سمجھ کر دین کو جان کر دین پر عمل کرنے کے عمل کو صحیح کر کے عمل انجام دینے کا اللہ ہم صاحب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے بے نہایت رحمتیں مکتبی حضرت سگنا کے شاگردوں پر نازل فرما آمین